روشن بسان تو بسان یا سلا سی یار سولہ ولا آل کھاب یا سیدی حبیب اللہ سدا سات السلام علیکم ہم دروت بات آج دی بار گاہر متلقہ چیزیں دنیا چرآرت مغفرت دی دولت بخش جشن صلی اللہ تعالی صوفی نارو صوفی محمد حمیف شاہ منقید ہوئی اللہ و و آلے آل خانہ شادت ہے تارائن بخشوس میں سونی پر مر جناب کے سامنے آپات اور رسالت متعلق چند ماروات پیش کراگا اندر کرسمس اور میلاد کا فرق ظاہر ہو جائے کیونکہ کچھ ذہلا نے پروفیسر میں کرسمس کے موقع پہ ملاد پاک اور کرسمس نک آکے کرنے کی کوشش کی تھی تعالی نے قدر مار واضح کرد لاد کی اور کرسمس کی آپ کنا فرق است قبل اللہ میں متعلق شریر ذہن یہ فکنا پاؤں نے یار بڑا بڑا بول رہا ہے میں ایک حدیق پاک سنا اس کتنے کا ایڈا یہ تو سب نو اتفاق ہونا ہے کہ جی میں برا بولنا کوئی ٹکا میرے بول ای برا بولی جانا جاریفی تھواں ہوں اتے اللہ تعالی کے فضل تعریف کرد کرد میں پوریاں پوریا پوریا کشتہ پر چھوڑیاں جیڑا ٹکا ون شریعت کے مطابق اتنے کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے اتے بولنا جب اتے بولنا دلائل لال بولنا پرانو حدیث رو سامنے رکھ کے ثابت کرنا کہ برا دے سے پھر میرے منہ چ الفال بلا اس طرح جو آ حدیث مبارک کرنا یہ سامنے میرے حدیث دی کتاب مشکات شریف بما شرا اشیات اللمعات شیخ ابد محدث محبد سدی رحمت اللہ یہ کوئی بندہ نہیں جدو مدارج نبوت شریف لکھیے اس اس کتاب شریف دے لکھ دیا ایک رات کے اندر آپ سرکار سو بارہ ویارہ رسول کریم ہوئی شرع اس اسمام دی کتاب حدیث دی کتاب امام بابل اتسام بل کتاب سنا فصل پہلی راوی حضرت عبداللہ اللہ بن مسحد ربی اللہ تعالی اصل حدیث کی کتاب مشکات شریف والے امام نے لئی ہے حدیث وہ مسلم شریف ہے بخاری تو بعد رتبا ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبي بعثه الله تعالی في امته قبلي الا كان له من امته حواریون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامريه ثم انها تخلفا من بعدهم خلوفن ما لا فالون فمن جاہی مؤمن جاہد ہم ذلك من مان خپت خردل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو پہلے کوئی نبی اللہ تعالی نے بےجیا اس دے مددگار انہاں ہوتے سنب ہوں سن سنگھی سن بےلی ہوں یا خدونا بے سنت ہی جہے اپنے نبی کی سنت تے عمل کرتے سن تریقے دونوں آبے امریکی انہی حکم کی پیروی کر سما تخلفا ممبا دہم کلو پھر انبیاں سنگیا بےلیاں تو بعد انہوں دے جا نشی اگو آئے یقولو نا مالا یفالو آخ دے کچھ نے جو کرتے نہیں اور کرش نے جنہا امر انہوں نہیں کی مطلب اپنے لفظ کی شیخ ابدل حق اتے لکھتے ہیں چنا چفت اولا مو مر آئے سو واسط جے آرے آلما برے حاقم کی سفت طریقہ ہے کہ آدھے کچھ کرتے پوشنے نے جو وہ کرتے اس گل کا انہوں امر نہیں ہوتا وہ اپنی منمانی کرتے پے نے سرکار نے فرمایا فمن جہدہ ہندی فا وا یعنی وہ علماء سو برے حکمران ان جہاد کرے گا اپنے ہاتھ نال مومی نو کامل مومن شیخ صاحب فرماتے نے پس کسے کے کارزار کند اشارہ بدست خود و تگجور دہد و درا درہم شکند کارخانہ ظلم و فساد اشارہ مومن کامل واملا جہا بندہ جنگ کرے انہاں انہاں نال حت نال تو تھے ظلم و فساد کے کارخانے اجاڑے گا وہ کامل موم حیثیت کے مطابق ومن جاہد اہم بلسان ہی فا مومن مومن انہاں نال جہاد کرے گا اپنی زبان وہ بھی مومن شیخ عبداللہ الق تبجو فرمایا یہ زبان نال جہاد کا مطلب شیخ عبداللہ الق فرما نے کسے کے کاردار کند اشارہ ب زبان و منع کنت و دشنام کند و بت بوئر وہ نصیحت کن دشارہ ب زبان خود وہ نیز مومنس کہ حصہ کمال دار اور جڑا جنگ کرفیو زبان نہ روکے گا انہوں نے دشنام انہاں ان کٹے گا گالی گا یہ شیخ عبداللہ اللہ کی کتاب ہے سامنے یہ بریلویاں مسجد کے باہر لکھا کھلاؤ ہے اس مسجد میں امام وہی ہوگا جو شاخ شیخ عبداللہ کی محدت دریلی اور آلہ حد بریلوی کی اچھی کے مطابق ہوگا یہ کئی مسجدیں لکھا کھلاؤں فرماتے ہیں دشنام کنا در گالا کڈے بد گویا دور برا بولے نصیحت کنا در نسیحت کرے انہوں نے اپنی زبان نال وہ بھی ایسا مومن ہے جو کامل ایمان سے حصہ رکھتا ہے یعنی ہاتھ نال جڑا جاد کرے گا وہ تو کامل مومن ہے نا تے جڑا زبان نال کرے گا وہ کمال دا حصہ ضرور رکھتا ہے باغے اس پہلے آے درجے نہیں اپنے گا لیکن پھر بھی انہیں حصہ دروا من جا جا ہوں کلب ہی موہ مین جہاد کرے اپنے دل لو دل جہاد کرے دا مانا شاخ صاحب لکھا سر کاردار کنا دشارہ ب دلے خود و انکار داشتا باشد بڑے بابا حسون باب تعلم بابر شبت دلے و بابو شاد آ شاہیز مو منس در درجا پایا ادان پر دل نال جہاد دک مطلب ہے کہ انہوں دے کیتیاں دا انکار کرے دلوں کہ غم زدہ رہے دردناک اندروں رو دل ہوں تبدیل ہوتا رہے اندروں سڑدا تو کڑتا رہے کہ یار کیوں ان کرتے ممنوسا بھی لگے ادروں درد بھی ہوم ہوکلیف ہو کر دے ہاق کیوں شریعت رسول رسولت نہیں یہ جڑا سڑے گا کڑے گا اندروں کے اندروں گم دے گا درد چ رہے گا فرمایا یہ بھی مومے نے گو ایم درجہ آرجہ اتلیا دو تو گھٹے لیکن یہ بھی مومے نے ولسا ورا الکا منل ایمان خبت ہردل تو بعد یعنی ہاتھ والے جہاد زبان والے جہاد دل والے جہاد تو بعد राई के दाने बराबर भी इमान कोई मतलब है जड़ा दिल उन्होंड़े हाकमों रल जाए भैड़े मलवंड रल जाए तो आखे तीक तो मैं भी ठीक ये लांति दिल मानो खा रहे मोहमिन दिल उही جڑا دل نہ رلے اپنے محبوب محبوب خدا دی شریعت نہ رلے بات ہوں سجنا گل میری سمجھے نہیں ایمان نال دسو یزید چروکنا مر نہیں گیا لیکن سارے ملا جدو باندھے نے مقرر سڈے جوں جو ان دے جدید لانتی جدید پلیت جدید سور جدید فلان جدید فلان آتے ہیں کنڈیاں بولو کیوں؟ جو آدھے کیوں آل سمجھا گیا کلمہ تو پڑھتا تھی صحمدہ بھی تگڑا تھی جو تھڈو صاحبی کا پتر ہے لکھ بلی ہو گوڑے کے نک کی محل نہیں پہنچ سکتے صاحب جی کا پتر ہو چے دور چرا وہ ہال تک پلیت آخیچے اچھا پلیت آخر لانتی آخر یہ زبان خراب نہیں ہوں یہ دل خراب نہیں ہوں میں پوچھنا کیا ہوں روئے زمین پہ حسین رہ گئے ایمان دسو بھائی کیا ہوں پوری دھرتی سارے حسین نے یزید ایک بھی نہیں جنوں آسان پلیت چاہتی میری گل تو توجہ نہیں فرمائی نے تصا دسو کیا اس لیے روئے زمین ہر بندہ حسین لگا پھر ہے کوئی جدید نہیں میں اگلے دن لالا موسا تقریر کر رہا تھا یہ ہوئی لالا موسا شہر اگے والی مسجد روک آیا اتنے بڑا روکیا جلسے نوں پر کرا والے رب کرائی ہی گیا کرایا بھی ہے نشان نار کے سب بہان اللہ میں گل کی تھی ایک بابا بیٹھا تھی وہ آدھا سارے جدید لگے پھر پھرتے پھر میں کیا میں کہو یہ گل سنو اللہ میں اقبال تو پوچھ لو بھائی اقبال آن جدید لگتے نہیں یا حسین اقبال فرما کاف لائے جا میں ایک حسین بھی نہیں لائے جا میں ارے حسین سین بھی نہیں کرچ ہیں تاب بھی کے سو ن جی لو یزید اپنی بد کردار کرداری کی وجہ نال تڑی گالیاں دا حقدار بنیا پہ نکلدیا نکلدیا رہنگیاں سارے پکڑ دا بھی یزید والے کام کرے گا وہ کدی درود دی توقع نہ رکھے وہ یہ نہ سمجھے جو میں نو درود ہی پہن گے جے بے مان ہو کے کئی اندے درود پڑی رکھ گے نا تو انٹا پاؤ آن حضور دے غلام پیدا فرض رہے پورا کرنا ہی کرنا ہوں محبوب خدا شیخ عبدالحق حکم سے دل بھی فرماوے وہ دن والا سور پورتا پیلے پلیت آخر آرمایا مجاہدے اور وہ دوسرے درجے دا جہاد ہے معلوم ہوا جیڑی زبان ان سخت ہو جاوے گی اللہ تعالی اس زبان سے فضل فرمایا ہے ان جہاد کی توفیق بخشیے جہاد کا کرتا ٹھیک ہے چبلا ہوں سنو اور سنو مولانا اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ فوت ہو گیا وہ ذرا گالاں شریف کٹ کہ خدا جی وہ گال جیڑیاں ہوں میں کٹا تو میرے خیال سے کئی میرے کو پھر اچھا انہوں تو سابق ایک ہو گزرے مولانا مولانا اللہ سانگلے والے انہوں مبارک گاہ نہیں آگا نکلا پا سارے ملا شیر شیر یار وہ سمجھ نہیں لگتی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں لیکن ہوں میں کھوڑ اندر تا دس چڈا ایک بندہ سیون سپ لے لیا مثال دے کے مسئلہ تمجا ایک بندہ سی انہوں سپ ولٹ کے فن کٹ کے نہ سرد اتوں بہ رہا اندے سنگی آئے مارن کی خاتر ریفل چوک کے نہ سپ دے سامنے شاپ بندہ کرے ہال مہنگیا وہ آخ اسی سپ مارنے وہ آ کے مہنگ جانے مولانا اکرم رضوی صاحب بول بولتے سن سرف فرقیا کے خلاف ایت اللہ سارا مت اللہ علیہ والے بولتے سن سرف فرقیا خلاف میں بولنا یہودیت کے خلاف یہودیت کا سپ ولچی کھڑا ہے سارے بھی وچے بریلیا وے تھے سارے ہوں میں ریفل چکنا وہ یودیت مارن دی خاطر آدمی حال ہویا سی بھی گئے. सिर्फ रौला बाकी गाले बाकी का कोई मसला नहीं वरना मैं थोड़िया हाल गालना ईमान यह मसला गाल नहीं जी कजर गाल ची सुर नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब बन ये गाल नहीं सिफत है और एक नहीं तू की گجرات تو شروع ہوا رہی خان تک سارے پیری مولی بچ سارے پورے دلے جا گیا ہر کسی کنجر پہنتا نچ پنجاب نچ پناب نچ پنجاب سور چہودیت کے رنگ آخیا وہ تو تی روپئے کی قدر چلتی پی گھر میں مجرم جو ہوں وہ الٹا بے سہارا سہارا بنیا قوم کھلا دینی ہے چلو سہارا تو لبیا افسوس ہے کنجر گالاں کڈے کھلا لے بے سہارا قوم دا سہارا بن جاوے تو چلو میں نو سہارا نہ من بے سہارا ہی سہی کم اد کم یہ من لین کہ یار یہ جھے بولتا ہے گال جیتے کٹا ہے وہ کھڈن والی تھانتی ہے تھان کر کے ٹکانے تے کٹ ہے کٹا نہیں پیا کٹا हूं अगली गल कर लगा अगली गल करना अदब दी हूं जी हूं मैं मेरे तो गुस्सा आ जाएगा क्योंकि हूं जी कर लगा मैं उस सपार में आ मेरे को तफसील पी है सामने तफसीर सावी हाशिया जला लैन जेल चौथी دار الفطر بیروت ارب کی چھپی سفا نمبر دو سو چودہ سورت واقع ربک ال عظیم دہت لکھے مم واجہ دس ملاح تعلی مکتوبن فی مارا قتل مودوح کو کہا مقرر نہیں جی مقرر جہل ہوتے ہیں فکہ عالم ہوتے ہیں فکہ ہاں فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی کا نام پاک کس ورکے لکھیا گندگی بے ادبی والی تھان سے ڈگیا ویخیا تارک کہو چھڈ گیا چکیا نہیں ویک کے وقد کفر کافر ہوگا تب سی سمجھ ہلت میں زبان کٹا لینا ہر میں سوال کرنا جو اللہ تعالی کا نام ویخ کے نہ چکے تے ٹر جاوے او تے کافر ہو جڑا سٹتا پیا پہ پیا ہے پکوڑے پہ بنتا ہے اخبار چھاپتا پیا تھے سٹد پیا بسان چ رو پیا پیران چ رو پیا اشتہار رولتا پیا اشتہار چھاپتا پیا نالیے چاہتا ہے پیا ساریاں الیکشن پلڑا نسروں منلہ ہے من وفت ہوں قریب اتنے پورا خدا دا نام خدا ہے لکھی اجڑا اتنے جی میں کربلا پہ جانا ہے حالانکہ کامی بلی سی ہے سارا لکھ کے پھر پارٹیاں مخالف لڑن سان پٹی بوٹے ایک پارٹی والا آئے تو دوسرے پارٹی والے اشتہار پاڑ کے تھلے سٹے دشمنی اندر بھی مرد ہے بے استی رب دیکھی ہوا کہ نہیں ہوئے ہوں میں پوچھنا کوئی میپن ارسان دے اشتہار بھی چھپا اخبار بھی آمے رولتے فرد روڑیاں آپ رولد جا چکن والا اتنے کافرے جڑے پین او وہ مسلمان میں گل کر گیا نا ہوں کر گیا دتا حوالہ کتابی تفسیر دیکھی حق کی دی گلے مومن دکاندار جڑا نہیں جہاں وومن دکاندار نہیں جیڈ والی دکانداری نہیں دین ویچن والا نہیں کفلت چ پیا وہ سارے آخر گے گل صحیح کی جن میں کسمیا پی آنا بئیمان چڈیل وہ ہوں بھی آخن گے ویخی کی گل کر گیا سارا کافر آ وہ نا ہوں اس یار اس گل دین کی سچی اساں اپنے آپ کو ذرا بدل لئیے آپ تبدیلی کو تبدیلی کرنا نہیں آخنا ویتا براج ہے جلسہ دیکھو نہ جاؤ ویچا جی چاہ لانتیاں دا کوئی لان जी जी मां ईमान न्यारना एक मरीज वह होंगे जोड़ा आप नरीज समझे ओंका तो इलाज हो सकता है उन्हें आप ही आखना है बीमारी का पता नहीं किसे दसना है पता लग जा एक होवे जरा आपू मरीज समझद ही नहीं अगले नरीज समझद का इलाज करना हजार बीमारी इस मर्याद उत्तों बीमार आप समझदा नहीं जड़ा आखे हो बीमार है तू बीमार है اس کمینے کا علاج کرنا کرنا کتنے سجنا یہو جا جھنے والے نہ یہ ہیں لا علاج مریض صرف فتنہ کھولنا ہوں سمجھانا نہیں ہوں سمجھا ان مریضوں جڑے بےخبری چھ جدو خبر ہو جائے بس انجا بولو سبحان اللہ اس تو بعد ہوں میں سناوا موضوع یہ گلب دی پیر سنائیے دعا کرو اللہ تعالی سانو ادب دی دولت عزیزم ایک کے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت آپ سرکار دیشال آپ پیدا ہوئے پیدا ہون تو ہوبل دے کچھ حالات موجات پیدا ہون تو دے یہ سارے سنامنے یہ ہے جشن ملا نال شرینیا پکا لینیاں کچھ کھانا رکھ لینا حسب توفیق یہ جشن ملاد آخیا جا محبوبے دعالم صلی اللہ تعالی وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آیا پیدائش ہوئی ہے اسلے جانوراں تک فرشتیاں تک سمندر کے جانور جنگل کے جانور چرند پرند سب نے خوشی کی تھی اور کم جو خوشی والا اتنے جو شخص خوشیاں کیتیاں رب سونے گیا زبانہ لا چھڑیاں وہ بھی بولے دا مطلب جانوروں زبان لگ گئیاں انہیں بھی خوشی دے ضرور گیت گائے نے مبارک آ جا کے چھت دوسرے جنگلوسرے حضور سرکار بھی ولادت ملاد پاک ہوئی ملادت ہوئی پدائش ہوئی خوشی کے آسار ظاہر ہوئے یہ سب دا سب ملا دے توجہ ملا دے لیکن یہ مقصود اصلی نہیں سی خالی خالی محبوب خدا دا پیدا کرنا اصلی مقصد نہیں سی اصلی مقصد آپ دی رسالت سی تاں کر کے رب سونے نے آپ ساری کائنات دے بنن تو پہلو خالی بنایا نہیں یعنی خالی آپ کی ذات نجود نہیں لیا بلکہ آپ دی ذات دے نال نبوت والی شان اس لیے رکھ چنڈی محبوب خدا نے صاحب فرمایا کون تو نبی یو میں نبی تھا یہ مطلب یہ نکلے کہ رب سونے نا. خالی خالی ایک انسان کریم اچھیاں خسلتا آدت والے حسین جمیل تمام کائنات کو وہ بناو مقصود نہیں سرکار نبیت رسول بناو مقصود سی کیوں تاکہ جیڑے انسان میں ہور پیدا کرنے وہ آپ دی رسالت آپ دی نبوت دے سد کے یہ تسلیم کر کے یہ دلوں من کے وہ میرے کلب تے دولت کے ادابوں کو بچن جنت و جان میں مولا دی شان رحمانیت رحیمی کا اظہار توجہ نال بولو سبحان اللہ آ رہی نہیں نا ہوں گل سمجھا نہیں ولادت دی خوشی ولادت دی جے جی سڑے خوشی ہوئی ہے جانوروں انسان تو علاوہ باقی اس لیے خالی وہ مکے کے رہائشی سمجھ کے خوش نہیں پاؤنگ یا مکے چ پیدا ہونے والے بچے تے خالی خوش نہیں پے ہوتے جن جانور خوش پہ ہوں سن اللہ دا محبوب تے رسول سمجھ کے خوش پہ ہر لفظ تے غور کریا جی انشاءاللہ شاء ایک نواں خزانہ حاصل ہاں گل حاصل ہوا ہوجو لال بولو صبح کر کے قبلہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں میں ان پتروں پچھاڑنا وا جنہ تو میں گزرتا سا میرے و سلام پڑھ دے السلام رسول اللہ تھے مطلب یہ نکلیا وہ سارے دے سارے اس وقت دے دھرتی دے اتنے موجود انسانوں تو علاوہ ظاہری زندگی رکھنے والے انسانوں تو علاوہ رتی جو موجود سی وہ خوش ہوتا اللہ محبوب رب دا رسول وہ تا پتھر درود و سلام پہ پڑھ دے درخت سلام پڑھ دے جانور سلام پڑھتے جتوں گزرتے محبوب خدا بچپنے کی حالت چی حال گل کرن لگا اصلاح دی اج کل ایک عام نعت چل رہی باقیا قدم ٹکایا ہوا کرد میری آ کر بار نہ کھیل جایا کرو باپرو شفقت رسول کوئی سنیے دونوں پنڈ گیم تقریر کر کے آ رہا چکوالی میں آخی جانا یہ حرام ہے جو کچھ آخ دیا ہزور سکار بھی آخ دی نہ جایا کر میری گود لیا کر باہر نہ کھیل کر میں کہل نی پتا کہ محبوب خدا کھیڈ تو پا کے سمجھ لگی نے وہ مرے ہے جنہ دی امت مادر حضرت بال ان بلا کھیل چلیے آ فرما نے اصل نہیں چلیے محبوب دے دی امت ہی دی ہوم دی ولایت ملے بچپنے چمج ہوگی اصل کھیلنا نہیں بنے اللہ دا حبیب کھیل جانا سی مرے کھیل کا کام ہوتا فضول تے بیکار بے, بے مقصد رب حبیب بے مقصد کام کیتا ہی نہیں نامدار فرما نے لس من دد ولد دل د فرمایا میرا کھی کھیل تماشے میرا تعلق نہیں کھیل تماشے کا میرے نال تعلق نہیں سجنا میرے نے فرمایا ہے مسلمان دوتے, ہر کھیل حرام ہے سوائے تین دے کلو لاہول مسلم حرام مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے سوائے تین دے کیڑی کیڑی ایک ड़ दौड़ उस जहाद की तरबियत दूसरा तीरंदा तीसरा बंदे का अपने बाल बच्चों घर के खेड बाना हूं तीरंदा ए जंग की तरबियत घर के अंदर बाल बच्ल खेल मोहब्बत होगी ही जदों मोहब्बत पैदा होगी ही محبت ودے گی محبت ودن کے میرے پاک نبی سرور اولاد زیادہ پیدا اولاد زیادہ کرے گی کیا مت والے دن پاک نبی سونے نے فخر کرنا ہے میری امت زیادہ ہو مقصد ہے ادھر بھی مقصد ہے ادھر بھی ہے جن حضور نے فرمایا یہاں تو علاوہ ہر کھیڈ حرام ہاں اگلی مختل گل آ گئی ایک گل آ گئی ایک سمرن گل ایک ہونا چڈنا چیز لکھی آخر جہاں نماز اذان تو پہلے گروت فٹنے گیا کوئی دلیل پیش کر میں کہو مرو ساڈے کوچ جو درود دروت کی دلیل ہوے دروت چاہیے والے دلی میں ملوڈیا کو پوچھنا جڑے اندر اتنے تو پہلو بعد درود کتے لکھیا ہے کیوں پڑھتے جی میں پوچھنا پتھر محبوب خدا تے درود پڑھتے سن انہوں دے کول کہ دلیل میں آج محبوب خدا تے پتھر جانور درک درو پڑن دلیل کیڑ کوئی نہیں جب مسلمان درود پڑے دلیل کیڑ کوئی نہیں جڑے پتھر محبوب خدا تے درود پڑتے سنل میں محبوب خدا پتھر جانور درود پڑھن تے دلیل کیڑ کوئی نہیں جدو مسلمان درود پڑھے دلیل لوڑ کوئی نہیں درود رحمت درو کا مانا رحمت درود رحمت کن چاہیے حبیف گل بہانا ہے نا رحمتہ ہو ہی رہی نے رب سام کیوں آخر وہ آدھا سان تسا آخو بھیج ادھر تو میں بھیج رہا تیرے آخر تینوں چا لگ جائے تینوں لب جانا تیر مت کرنا چاہتے ہیں اس وقت جڑے انسان ظاہری زندگی نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتے دار اپنی برادری کا اپنے براواں کا پتر سمجھ کے خوشی گل سمجھا گیا جانور باقی چیزوں نے اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی کی ہاں کیونکہ آپ فرما دیتے ہیں مجھے ہر شا پہچاڑ دیو جنہیں انسانات سرا آپ کی ادیشے فرمایا جنہ انسانات علاوہ مجھے ہر شا پہچا دی ملہ کا رسول انسان ابو لہب ابو لہب ایک انسان ہے صورت انسانیت سورت انسانی خبر ہوئی ہے محبوب خدا پائد. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مدیش دی پدھی خبر ہوئی کہ میرے پتر، میرے پتر سمجھو پمجو برا میرا مطلب ہے کہ آ تیجے پتر ساتھ رکھا ہے نا بھائی میرے برا کا پتر جمیا وہ ہوا خوش خوش ہو کے اس نے انگلی کے اشارے نکی جیڑی اسے ان کی لوڈی سی ہوں لاڈی نہیں آخنا دے محبوبے خدا کی ماں دودھ پلامن حضرت پو حرت سویبا نہیں کیونکہ محبوب خدا جنہ ماما ہے محبوب خدا نے اس دھد پیو کی برکت نال سارے ایمانسی دزرت سویبا ند جا اس خوشی کے سلے یہ ہوئی روایت ہر کوئی بیان کرتا ہے ہر کوئی بیان کرتا ہے لیکن رب سمجھ دے نہ گل سبق یہ عام مقرر یہ نتیجہ کھڑ گے کھڈنے سنیاں ملاپ کرا جیسا ملاپ کرا تیری رب نواز نہیں ویکنی نہیں تیرا حج نہیں تیری کوئی شاہ قبول ہوگی ہو اور تیرا ملاد قبول ہے آدھے پل پیو آدھے دا مرضی بئیمان ہو کر جن میں قبلہ اصل روایت سنا کے بخاری شریف کے بچوں پھر تب کر میرے کو بخاری نشرہ فتل الباری سفر نمبر ایک انی ایک جو کچھ لکھیا میں تنہوں سنانا بخاری شریف دے اندر یہ روایت ہے کہ فلما ما تبو لہب ہی تو جب ابو لہب مرے وہ رشتے دار وچوں بعد نے انہوں ویخیا بڑی بھاری حالت ہے لکیتا مرن تو جب مر کے آیا وا میں کوئی خیر نہیں دے دیکھی صرف اگلی گل ہے وہ انگلی والا اشارہ کر کے کہا کہ آ جڑی انگلی ہے نا اسگلی کے پلایا جائے سویبا آزاد باری شریف امام سہیلی کے حوالے لکھا ہے کہ خواب ویخ والے حدرت اباس خن بھی پاپت چاچا یعنی یہ مطلب ہے پا نےا حال پوچھا سوا بڑا بھڑا حال ہی خیر آ گل سہیلی امام کے حوالے باری لکھا میرے تو ادا بہولا ہو جی والے دن پیر والے دن ایدہ مطلب عذاب ہولے ہون دی ہی لے ہے آداب ہولہ ہونے کی صورت یہی سی بھی انگلی کے پوچھ رستا وہ چوستا سکون ملتا ہے اسی وقت جہے وقت ن اس نے بی بی پاک نو آزاد چہلا پڑھیا تو انہیں آخیا واہ بھائی واہ لائن ملاد والا عمل ہوا کہ نہ ہوا ایڈا عمل ہے کہ یہ کرو گے تو بخشے ہوں انتیجہ کٹیا بخشیچن دے یہ صرف سا... چک ہفتے تو بعد تھوڑا جا سکھ ملتا ہے یہ مطلب جہان مو آزاد نہیں فرمائی ابو ل گو لکھ سارا دا سارا پیافر وجہ نال. جنت حرام سو لیکن جت دا جت ہفتے بعد سکون ان مل بخشش نہیں ہو سکی بخش ہونی بخش نام ہے جو تھڈو اداب وی نا جنت ہوں پھر اندھی ہونی سی بخش لیکن ان دی بخشش نہیں ہو سکتی محد محبوب خدا دی شان دی وجہ نال سکون مل جائے ہفتے تو بعد کہ بلا بخشش کیوں نہیں ہو سکتی سکون کیوں کیا ملتا ہے پتر سمجھ کے اللہ دے رسول سمجھ کے نہیں نبی دی رسالت من کے نہیں خالی اپنے پتر سمجھ کے نبی دی ذات سے خوش ہویا ہے صفت رسالت سالت خوش نہیں ہویا نبی دی ذات جو خوش ہویا ہے اس خوشی کے وقت سکون مل گیا اس کی جگہ انہوں لگ گئی لیکن خدا دا وعدہ بخشن دا سی ایمان نہیں محروم رہا کیوں جو ولادت خوش ہوئے رسال نبی دی خبر سنی سو کر لان تھی سر گیا جب آیا پتری آنندر اشیرت کل اکربی محبوبہ اپنے قریبی رشتہ رشتے دار ڈراؤ آکا انامدار نے اپنے ہاشمی رشتے دار بلاؤ پہاڑ لے گئے سرکار نے بلا کے فرمایا دسو مینو سچا سمجھتے دے کے نہیں امین من دے جے کے نہیں سارے ارد کی تو سچا بھی امین بھی میرے نامدار نے فرمایا ہو اگر میں تنوع خبر ایس پہاڑ کے پچھو تھے بڑا وڈا لشکر فوج حملہ کری میری گل منو گے کہ نہیں انہاں آخیا ضرور منگ گے مار دیں آمدار نے فرمایا ہو، پھر سمجھ لو میں خبر پیا دیا جی خبر پہ دا جے اللہ دعا بڑا سخت دولت دا ہو. او دے تو دو بچنس کفر میں محمد دے لگ پیچھوں دولت تو بچ جاؤ گے دولت پا جاؤ گے بول سب لو جب آپ نے گل کی او ہی لانتی جڑا پیدا ہون لے دی خوشی کر کے بی بی پاک نو آزاد پہ کرتا سی اج رسالت دی گل سنگ گئے سڑ گیا پیا اٹھائے ہمیں کرے ہاتھ ٹوٹن اسے واسطے سانو سدیا ہی شریف پایا ہوں رسالت دی خبر سن کے اے سڑے اے ولادت دی خبر سن کے خوش ہوئے اتنے ہوں ملاد دیا قسم سامنے آ گئی ایک ملاد ابو لہب والی ایک ملاد حضرت بلال والی بول سبحان اللہ آ, سمجھ بلا, بلا رسالت مخالفت بلادت کی خوشی یہ ابو لاب اگر اگر کوئی بندہ بلادت کی خوشی کرے میں یعنی خوشی کا اظہار جنوب اس وقت رسالت کے غیر ہونا ہے نا وہ اندروں ملادت کا خوش نہیں ہونا جی لوگوں کے درچاؤں کی خاطر جی ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے وہ ملاپ جدو کرے گا رسالت سردا رسالت نو نہیں منگا تو یہ بھی کی ہا نہیں لگ سکتی ہاں یہ ہو سکتا رب سونا ابو لاہ بانگو یہ سال چیک بارا دیکھ خوا چھ لیکن دولت کن لینی ہے جنہیں مستفا کریم سرکار کی رسالت کے ہوں کر ملا کا فرق سمجھاوا آؤنشپر مراد جا پروفیسر یہ پوچھنے لگے فرق ہوتا ہاں جی اسے ملا دیکھ کے آ سجنا میں سادت کرنا کرے سمجھتے دے تمہیں سمان دے فرق نے کرسمس خوش کیوں سن حضرت عیسی روح اللہ علیہ اسلام کی دی پیدائش دی خوشی منائی جاتی کرسمس تے موقع پہ مگر رسالت دی مخالفت کی جی حضرت عیسا دی رسالت کے مخالف پیدائش دی خوشی کرن رسالت کے مخالف کیوں نے جو جڑا حضرت عیسی روح اللہ علیہ السلام جنہ دی خوشی پی ہوں پیدا ہون کی اسے آدھے ہی ساڈے پاک نبی رسالت دی بشارت پدلتے ہیں بشارت بھی بدلتے ہالے بال جھولے جھولے درد کھیل کر رہے بے رسول باد احمد. او بنی اسرائیل میں آیا اللہ میں کتاب دیا میں نبی پڑھایا میں احمد مرسل دی. رسالت بھی دی تو خوشخبری دین آیا ہاں بول میں خوش خبری دن آیا میں آیا جی میں کسے دا منادی ہوں میں منادی کرتا جی پیا وہ منیا جنوں آخری چی چڑ چنار تر لوش نائی چنا تارے لالا ون جارے شر کوئی وہ ناتھیے با آپ تفادی رسالت تیری مانگ ہو سمجھ آئی نا کوئی نہ سب اللہ آپ کرو فیصل ڈنگر ڈنگر ایر نہیں لگی ہے مرے کافر دا عمل کیوں کا ردی ہوں آخر لقب جو ملتے نے راضی ہو کے ملتے ہیں جی کا راضی ہوگی منافع مومن نہیں ہوں کافر, را کافر تے ہمیشہ ناراض رہد ہے ناراض رہتا ہے کی خیال ہے جنوبے کیوں رسول کرا دیا رسول کرا دیں سمجھ لگی رکھو نا, کوئی نا؟ بولو سبحان اللہ ہوں کرے سمجھتا فرق ہو گیا کرے رسالت رسول پیریں ترول چڈنی پوری مخالفت کر چکنی خالی کیک تے دے کٹ لینی یہ ہے کرسمس ملادت ملادت دی خوشی نہ رسالت بھی دلو تسلیم بھی مخالفت نہیں موفقت ہونی تا جا کے ملاد بن گئی اور سجنا توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ مینو آخر دے ابو لہب سی لاہب کرسمس ہی کی سالگرہ سال گرا سال پکڑنے خوش پکڑنے بال جی جم پیا سجنا جی بال جمن سے خوشی ہو سال جے رسول جمن سے خوشی ہے بلا جہاں ملاد کرنے نہ سالگرہ نہیں آخر ہاں اور جو کوئی سالگا کرے وہ ملاد نہیں آخر ملاد صرف رسول گا سال ہاں ملاد صرف رسول سالگی کرسمس ابو لہب خالی اقبال بال اس کرسمس چی آپ بلا اور توجہ فرما میرے پاپ نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری مسلم میں نتیجہ کڈا گا کوئی نہ کوئی تہن سبک سونا کسے خان کا مطلب یہ ہوتا ہے جی ہی کسا پڑیا ادھر پڑیا اتنے تک لگا گیا نہ پچھو کا پتا نہ پتا نہ کوئی سبق نہ کوئی کوئی شہ نہیں لگتے اور مبلغ اور مبلک اور ابلاج مکر مبلغ نہیں مبلغ وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کی شریعت کا پیغام پہنچائے واید وہ ہوتا ہے جو دولت سے ڈرائے اور گندک جانے کے سبق سکھائے اور مکرو ہوتا ہے جو رائے میں کچھ ماری جائے اور سمجھ لگی نا کوئی نہ قرآن مجید <الْمُبِين> مبید, پرانے مزید کے اندر مبلک دیا بلاگل مبی بلاغ مبی تبلیغ دیا ہو رہے تبلیغ ہو رہے واض تبلیغ اللہ دی تقریر الا دی واض تبلیغ ہوتی ہے دین سمجھاؤن کی خاطر جن درا دس کی تقریر تکریر ہوں کوئی کی کری جانا ہوں سن حدیث رسول سنا بولو سبحان اللہ نامدار سرکار نے فرمایا اللہ یا امتی کماتال اسرائیل حل ونال بننا فیمتی نفترکمتی کل النار عل واحد میرے نامدار نے فرمایا ہو میری امت کچھ حال آئے گا جو ہر بنالے پنالے انج برابر آنا جی پولا پولی برابر ہوں خبردار حکم نہیں دے بے خدا سچ فرمایا کو جیلا پورا اس طرح حال انہوں کا گزرنا بدکاری کی ہوئی امریک بھی کئی بندے ہو سوچا یار ایبری پولا پولی میں جے برابر مسلمان برابر چلے گا سوچا کیوں پھر میں تاریخ پڑھی تاریخ پڑھی تو مسلمان مینو سالوں نظر آئے دے برابر ہوئے ہونا والے کرتوت نہ ہوتے سن لیکن یار کافر ضرور رکھتے سن توجہ کوئی پیشا تو نہیں مطلب یہ سی پھر پتہ لگا بھائی بھئی تحریک برابری ہے تاریخ نہیں So, برابری ایڈی ہوئی خلیے کہ باقی ایک پاسے رکھو لوں, ایک پاسے رکھو چوڑے دیگر, کپڑے پینٹ کٹ پیالہ کٹ رن کی مردا دی جتیاں ہر شہ جی کوئی پورا رنگ جڑتا نا میں بندہ گلا پتا دوسرا خیر بتھیرا جان دے والے کیتی پھر پتہ لگا مر پہلو تعلیم نہیں تھیم جب تعلیم کیونکہ تعلیم ہوں تہذیب سکھاو تریقا سکھاو کی خاطر کافرا آڈی تعلیم جی ہندوستانی رہن گے نا تے عمل ضرور انگریز بننگ معلوم ہو ہوا ہی تعلیم جنہیں پولا پولا کے برابر کی جی تعلیم محمد ربی نہیں سی سال کا دوران مسلمان برابر نہیں سلیا پچھالیا جاتا سی اسلامی رجوبی ایک ہے بڑا میں ناراض ہو کے اس نال اٹھ پیا مینو سائی میرا گربان پکڑ کے میری حق آریدان گربان نہ پکیا میں چنگا لگا گیرداد چشتی ذرا شرم نہیں آئی قرآن اور سجنا دلیل نہیں باہر ہونی ان شاء اللہ جردی پاپی مجرم ہاں نا جنا مرضی میں گناگار ہوں لیکن میری تقریر سننے والا بندہ اے نہیں آخ سکے گا رب نو دین نیچ سمجھنا میں کسمیا پہ حضور د جوڑا سدکا وہ سمجھاوی کمی نہیں ہو لگی ہوں کملا توجہ فرماؤ پاک نبی دی خبر بالکل سچ جولا جو پولی کے برابر انجہال بنی اسرائیل والا میری امت دے انہا ہے ہر بنی اسرائیل دے وچ دسمس ہے سال گرا ہے وہ اپنے نبی دی خوشی کرتے ہیں کیک کٹتے ہیں جنڈیاں لاگ سارا کچھ ہے مگر رسالت دی مخالفت ان دی نبوت دی مخالفت انہوں نے سچا جی مننا سی ان منیا ہی نہیں انہوں کی توحید کی مخالفت ہر شہرفت رک کر دیا ملا کر درسمس جو کرتے پے نہیں اس بخشیت نہیں سکتے جنت نہیں جا سکتے سڈنا ہو پاپ نبی نے فرمایا میری امت دے وہی حال بننا وے جہاں بڑی اسرائیل آئے ہوں اتو پتا لگتا ہے نبی پاک دی امت دے اندر بھی کئی یہ ضرور ہو سارے نہیں ہو سکتے کئی ضرور ہون گے جڑے رسالت دے مخالف ہو گے رسالت دے, دے مخالف ہو گے نبی دی شریعت دے دشمن ہو گے حضور دے دین اسلام دے قاتل ہو گے حضور سرکار دی شریعت دیا کئی گلوں غلط سمجھ گے آخر کے ترقی دی راہ وچ رکاوٹ نے ہوں چل نہیں سکتی یہ نہیں ہو سکا پر فلان نے اندر بکا ضرور مارن گے ادھر نبی پاپ سکار ملاد کا نام بھی دہر کرک رکھ لین گے کدیگا کر لین گے کبھی خوشیاں چٹکیاں بھی رکھ گے سارا میرے پاپ نبی سربر نے فرمایا بری سرائی والا حال میری امت دنیا ہنور کی امت کے اندر بھی اجھے کوئی بےمان ضرور ہون گے جنسا لے دشمن ہو گے ہنور سرکار کی ملاپ کی خوشی کا اظہار مہان لوگوں و کھانا خاطر کر سکن گے میں سجنا یہ سمجھ لیا کرسمس پیک کردہ ملاد اہی پیک کردائی جن نے پاک نبی دوتے خوشی کی سالت اتنے خوشی کا اظہار کیا پیا ل لیکن ات نا سمجھانا کہ یارو بنی سر سارے سارے کوئی کر کے جو مردی کیسا تباہ برباد ہو گئے انہیں چیک بھی نہ بچیا میرے محبوب کی امت ساری برباد نہیں ہونی بچنے وجہ کی اور سارے کیوں گل گئے حضور کی امت ساری گلدی کیوں گالن گال زور ہی بڑا لوگ आ, पाकिस्तानी हुक्मराना वागू बड़े दूर लाने गाल मुला भी लाने पीरदादे भी लाद्धे पर एक गर्दी फेर भी नहीं जरूर इन कोई ना कोई मेहरे उठ खिला कोई शेरे रब्बा नहीं उठ खिला उठते रहे वजह की सजनाओ तवजो फरमाओ جننے پہلو نبی گزرے اپنی امت چر نگرانی رکھتے سن جنا چاہتے سن جدو چلے جن نگرانی مک جاندی سی رب دا قانون انستے یہ ہوئی سی تصا ہوں انہوں دی نگرانی نہیں کرنی رب دی طرف ایک دن انہوں نہیں سیا ہاتھ اٹھا لے سن امت گندے گندے انڈے بن کے خراب ہو جاتی سر سجنا ہاں میرے پاک نبی آخری نبی نے رحمت لال امیل محبوبے فرم سونے نے آپ دی برکت کرم فرما چھوڑیا وے حبیب سرکار فرما چھوڑیا حبی جے جی ویچوں میں بلال نے ہاتھ رکھی جے جلا جے چلے جان تو بعد حبی ماں ہاتھ کائم رکھی تیرے ہاتھ تھلے آئے بول لا رسط کرو اللہ تعالی نے فرما راج کا نا دھو کون بولو نگاہ رکھو آہ. آہ. رکھو نگاہ رکھو بڑا رازی کہ محبوب خدا کی نگاہ جی دنیا چون دنیا تو بعد کس سال محبوب خدا ہون نگاہ امت سے ہے جس کو محبوب خدا نگاہ ہٹا لیے نہ وہ انت رائی لاگو گندا بن گیا خود سمجھدار ہے نگاہ وہ سر نگا ہے جن مننا ہے کہ نگاہ ہے جہاں دا رکھے انہوں دی نگاہ خبروں باہر آ نہیں وہ آپ ہی گندہ آنڈا توجہ نہیں بنوائی جاو یہ جڑا پاک نبی بھی فرمایا لا دگا لو تین متی ہائے حق لا یدر روح چورو چائے آم تو آپ نے فرمایا میری امت لوگ حق پہ ضرور قائم رہن گے زل نقصان پہنچا سکنا نہیں خدا بھی کر تاں کر کے لکھ دے ہاوا چلن میرے رسالت دے دشمن سیب اور سنو رسالت دی دشمنی دا اے مطلب نہیں کہ تھڈو آخ حضور رسول ہی نہیں میری گل سمجھ کیوں? رسالت رسول کریم سرکار دی پوری شریعت ہے اور شریعت رسول دی اس تقسیم نہیں ونڈ نہیں تجسی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ آگے میں رسول کی رسالت شریعتوں آن چیز من لینا دس چڑ دینا دس چینا تقسیم نہیں جن ایک گل نا مننی وہ سارے کافر ہے وہی رسول رسول من جن ساری شریت نیا ہر یق شریعت مثال دینا مثال دینا مسئلہ سمجھا کوئی آخ میں اپنے پیو دیا باہوں سے نہیں منگا باقی کیوں من یہ <تصفح> تقسیم <سہی> صحیح <تصفح> ہے بول بول بول کوئی آکھے میں پو نی تو پیو مننا ایٹا نہیں منگنا یہ تقسیم سی ہے میں سر ابے سر کی عزت کرنا تھلے میں جتی پھیر رہی یہ تقسیم سی ہے پیر پیو کے پیر دل مارنا انہیں سمجھو سر پہ بولنا جی پیو نی تقسیم نہیں نا ہر جا ہاں قبلہ! اللہ د رسول من تقسیم نہیں ہو سکتی جن نے نبی نے چھوٹے حکم کا مذاق چاڑا ہے انکار چکتا ہے سمے چھوٹے مٹے سارے کا منکر ہو گیا پاک سزا جہنیاں مجرم اسے شریعت رکھیں مطلب چور دات کٹنا زانی نزا درابی کوڑے مارنے وہ آدھے بھائی یہ کبھی یہ اج دے सतदान जड़े लगे गुरदे रन्ना आज दियां जड़ी जड़ी जलूस कदी फिर किरदार जो में दे। ते जे सदा आ गए, ते ते है आ गई तो साझू साइ अच्छा कई आखे ये जो है ना परता پردہ ہوتا ہے دل ہوتا پردے والے حکم بند قرآن بند ہوتا ہے کوئی سود آ جائے اس کے بغیر کوئی کسے کوفر مبت لائی کوئی طرح رسول شہودی تہذیب طریقے دا جہا جڑا حامی ہے نا وہ جدو ملاد کرنا ہی پیا بلاؤ سمجھ رہے دا ابو لہ بھی ملا دلاد نہ وت گئی جنہیں مستفا بھی ساری شریت صحیح منیا آپ غلط آکھیا آکھیا میں مجرے ماں کرنا گند پہ کھانا اور میرے مستفا بھی ہر چل اے جدوں خوشی واسطے چلے بھی رنگ چلے گا سمجھی مستفا تک بلاد پہ کر رہے ہیں. سمجھ لگی کوئی نہ یار کھانے ملاد کرو گورمنٹ ملاد کرو ہاں ہاں چھٹی سرکاری چھٹی حضور سکار جمے والی چھٹی تک دوبارہ نہیں پی ملا جی چھوٹ ہے چکا برا دکھ قدر آدر پڑھا کہ انگریز عظیم لوگ ہیں پہلے جانوروں جیسے تھے اگریزوں نے عظیم پیاکھنا ہے باشور پیاکھنا ہے قرآن آنا لا یا شور کافر بے شعور ہے تنا ہے تو تے تران دیا یہاں ساریا آیاتاں دا جدو منکر جب منکر بنیا رسول دی ساری رسالت دا, دا منکر تو ہے جب رسالت کا منکر ترسمس کرنا اے تیرا ملاد نہیں حبیب خدا دا ملاد اسے کا ہونا جنہیں محبوب خدا دے قرآن دے مطابق پتھر سمجھا مسلمانوں سمجھا مکرو جی ملتا بھائی بلال والا بلال والا ہے کیونکہ وہ چاہیے روپیے وہ بخش والا کھلو کے آتا واہ سڈکے جاوا بخشے جو سارے <laughs> سارے دن ٹھیک کرا اگلے دن میں گیا اتنے گجرات کے نام ملاد پوچھنا میں چارا پتا کیوں ہے جی میں آخان نماز بھی کچھ کھینچنی ہے باقی فاری شریعت کچھ یہ قوم ادے لگے گی تو ادھر تو مجھے روپیے نہیں ملنے جب آخان کے ملاد پوچھ جنا کروا ہر ہر ملاد ہونا میرا دیکھ سارے میں کس بے مان پوچھو جو اصل آم حدیث آیا آم شیر ہی مسجد مت لکھے ہوتے ہیں ابل ہی پورس نماز پہلا سوال ہی نماز د یعنی امل وچوں جس عمل دا پہلا سوال ہو رہا ہے نو گل کڈ لے پہ ملا ملاد خوشی چاہیے کیوں اک جھوٹ چلتا ہے لوگ خوشامد کر کے نا لوگوں کو پیسہ لوگ قسم خدا دی کوئی حقیقت نہیں یہ سا اسلام اے اسلام اے اسلام اے پوری ونڈے پوری تمیز جہاں ظالم نے عورتوں خواتین آخیا ضرور ہے پر راہن نہیں دل کر لگا توجہ اج خواتین آخ گیا ضرور رحڑ نہیں دیکھنے بات ری دتا کیوں جو خاتون آدھے پردے دار عورت پردے دار نو. تو بنا دیا نے خرتی گل لگا سمجھا جی خرتی جان دے میں گنڈوئے جان دو گنڈوئے کی کری ج کنڈی تلا کے نا مچھلی بھی برسی ہو فارسی اربی تیب کی زبان خراسی ناجابی آدھے گنڈوئے پوٹواری بولی ملیاپ ساڈی سلیکتی نے سانپے یہ جناب نا انہوں دا کم ہوں ہوں خاتون ران نہیں دتی آخی جان گے خواتین و حضرات یہ خواتین و حضرات حضرات بعد خواتین پہلے یہ مقام کی دکتا ہے بڑا خرا تین دیں جی گنڈویا لائی دے نہ مچھلی دے اپنے کنڈی تھی اب یہ حال بھی ہوٹل تے ساری تیاری ٹی وی چکر چلا پچھو کیوں گاہک نہیں گا کنڈی لائی بیٹھا گاہک پڑے پی سی ہو فون کری آؤ بیٹھی ہے چلو ہوسے نمبر کسی نہ ملانا ملا ہو ہوا ضرور مل جائے گا کوئی نام کلیڈر بنا بیٹھے کچھ کیوں آ کے سواری نہیں چلتی اے ہونگے تو ہونگے ساری ادا سارے چل جا بس دو سیٹان مرے لائے بیٹھا کنڈی لائی جا آئے میرے ربا میرے ربا ہال میں پروفیسر نہ آپ رشتہ سی سیدہ خاتون عورت کا رشتہ صرف اور صرف صرف اور صرف حسین ورگے ہی چمن سی عزت محفوظ رکھتے سی مسلمان بھی شان عورتوں کے نام عورتیں گھر مسلمان اچھا سر سجنا سیانے آتے جب بندہ بن جائے پھر پھر اچا کی کرے گا نیو رکھ دے نیوے رکھنا قسم خدا کر کے آیا وہ سدکے جا یہ ساڑے نال ہشر ہو گیا اورتان اکھ شکول بڑا کرا تیر چھیا ہے محال کنڈی فسا من کا دریا بڑائی بیٹھے نہیں کڈو فسام کا دریا جیتے دفتر ہر تے کیوں اس واسطے آ کے پیسہ چوکھا ہوتا ہے سجڑا ہاں پوچھو ایک ہی پیک کر دکھے ترقی پک کر دیا پر جا رسول مخالفت رسول اللہ دی مخالفت ترقی سمجھے اے رسول کی رسالت دا منکر بنیا بیٹھا ہی رانتی ملاد جب کریں گا کرسمس پہ کر دلاد نہیں ہو سکتا ملاد ادائی ہوا مطابق ایمان رکھے گا نبی سالت کی ہر گل بڑا حق سمجھے گا اپنے ہر جرم سمجھے گا سنوئی میں یہ تو نہیں آخانگا بھی ریس دنیا میں کوئی کرن ہر کی آزاد ہے جنا منظر نسا ہو لیکن میں تھوڑا تب سرا ایک ہوگا میرا تھن ریس ہوگی وی ہزار لڑکی میدان ہے ملاد ویکنا برا پیڑ بھی ہزار لڑکی میدان گئی ریس پی آئی اچھا کچھیاں پا کے دوری نسی جی کرا چھوٹا خسرا آب پنجاب دا خسرا دونوں پرو می نا خوش نتیبا جی جی حضرت کی آخیا کہ جن کی آمدن آنی ہے زلزلہ کہ متاثرین کو دی جائے گی رابطہ تاکہ امداد پہنچن تو پہلو پہلو ایک ہول لا آ جائے ہل امداد راج ہو پائے اسلام آباد بہبل پور چلے اسلام بہادل پور لے چلے گئے آدمی اتنے تھلے کھلے پلیٹ کوئی پتہ نہیں کہ تھلے ہیل پہ میں کہ انشاءاللہ شاء اللہ جاؤ گے تھلے کدھر مرنا جے سورو رکھ نسو میرے رب کا دللا تے پیچھے جہول پور کی تھی بہبل نگر بھی جاؤ تبھی لینا بھی ہل وے ایمان نال دسوے کام کافر والا تیا نٹایا کتیاں کھوتیاں ٹیکسیاں مانگو کافرانا کام ہے تو کدھر یہ حرام ہے کہ حلال ہے تھوڑے اچھا اس حرام دی جنی امداد دے متاثرین نو دے کے تے عبادت سمجھی جائے کہ چلو خدمت بھی ہوتی ہے مخلوق کی کفر ہویا کہ ایمان اے رسول دی شریعت کا انکار ہویا کہ نہ ہوا تو یہ ملاد کر پیو کی جنت جڑا آ سہی سدکے جا وا چودری صاحب تو جنت پیرہ ہی چل پی ہے اگوں جہا نات خون کھلوتا ہوں وہ تھڈو نات کی پڑتا ہے وہ ایڈا بئیمانو جنت تواف کر میرا میرے دل میں رہتے ہیں جنت آنا پورا میں سور اک کھڑا وا میرے کو لینا چیتی دیا حسین کربلا اللہ ایمان وال دسو شیتانہ میں شیطان نہ میں پھر وہ زبان والا جہاد کرنا ہی ہے میرے نبی جو فرمایا بابے فرید ورگے او کر سانو و کرن مولا سان جنت روب نیا ہسر وہ فیلا ہسن وہ کنا بنارا جنت خون کی ہے جنت نو آنت دا فکر میرا دودخ نو کی آجر گوبھی آ گیا پسی نا آدھا میںودہ خاں وا خان ایڈا وڈا لانتی دودا خان جو مینو رب کے بنے دو دخ جو ویک وہ ساخ اپنا اللہ اینو میرے چنہ سٹی میرے بابا میں ذکر محفل رشتے تو بخش کے ٹور جانے میں مراد دے محفل ذکر دی گیا نا یہ تے ذکر دی نہیں کوفر محفل چ بکی ریڈی جی ابا نہیں بےغیرت ڈیڈی بےغیرت ہوں ہوں ڈیڈی جہاں ڈیڈی سنوئے ڈیڈی بیٹھ کے نہ کن سے ہاتھ مار کے پہن اور نتی جی تیری پیشہ رہ گئی میری اگاہ جاتی پر کوئی نہیں رب کا فضل ہے نسیا نک کی بلا کوئی اتر سی کوئی نبے ت کوئی ایک سو بھی کوئی بختالی پورا میٹر کٹ گئی ہے تو ہم پا ہاں پھر تھدکے جانا ہوں ذرا گل سمجھی میں گل کر لگا ہوں. اگر اصل انپڑھ اپنیا ماوا بہنوں آخیے جڑیا سکول نہیں پڑی جب پڑھیا نہیں تو سپارا قرآن درج پڑ لیا ہونا آخیا نہیں بخت والی اگر سن دوڑ کر کے دکھاو تو ساری کی خدمت کر اچھا ان پڑھ سنے نفسنار متر مارے جہی کر گئی چودہ پاس چودہ اٹھارہ پتا نہیں کن پاس جماعت کلاسا جہی او کر گئی ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں بھی ہزار کچھی پا کے میدان چاہ ان مطر مارے پڑھی لکھی کچھی پا کے میدان چھ ہزار ہوں میں پچھنا شعر والی کیڑی دسو اے گواہی دیو دا نہیں دے گا بےمان ہوگا کون شعر والی ہوئی میں کیا نا سروں جما میرا کام ہے مننا مومن کا سجا مڑنا ہے یہ تعلیمی نہیں یہ شعور داستے سکول نہیں کھلے یہ پوش دے لانتی مرکت یہ مسلمان کے شعر کھن واستے آئے نے وہ شعور جسدیا نہ جہا بھی ہزار نسی ہے وہ بھی ہزار نسن والی انہوں نے پڑھاو آئے انہا کے کرا والے انہ, انہ کے باپے سارے کن رسول کتے ملے لال ہے وہاں نے پوچھ کی کیا جانے ترقی کی ہے وہ جا رسول ملاد گی مل رب وقتا ہوا شریف مولا دی جنت نہیں لبے گی یہاں تو کرسمس سال گرائی یہ پیسہ لاؤن گے جی لا دے دین بےمان کافران سرف ایسنا مل سکتا ای ابو لہ سال بارا کوئی چاول اگا لب سونا کھا دے گا پر بخش نہیں جنت نہیں جنت آے گی جرا مستفا شریعت ہوگا کل دن میرا دل جی تو ہاتھ تو اعلان دیہاتلانا پیاک ہے پسماندہ جہ علاقہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہ جی ادھر تھولتے نہیں ہے ادھر تشریف لائے ہیں وہ پسماندہ سے گول کھلوتا میں آیا ہوا سنگھی بیان کا پسماندہ علاقہ میں ذرا سوچو تو بڑا بڑا واقعی یہاں اس واسطے پسماندہ پیا کرنا بہلی ساڈا اس واسطے پسماندہ پیاکھتا سی بھی اتنے سڑکیں کون اتنے بلڈنگ کوٹیاں کون اتی شتی کو سکول کویا میں پوچھنا یہ تسان آختے پا جی یہ ترقی ہے جہاں کون نہیں وہ پسماندہ علاقہ ہے یہ ہزور کے مدینے پا کے چ سن ساحب ہے سن اہل بہت ہے سن آ کوئی نہ میں کہ ہوں پسمان کا لفظ تا کتنے تر گیا ایوانتی بنے پایا کہ بلا یہ آخر نماز نہ پڑھو اس ایمان کھل لو نماز پڑھتے رہے ٹکرا جلندر اقبال فرماندہ بھروسہ کر نہیں گلامت اقبال ہے کیوں بھروسہ غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان خر کی ہے نظر بھی نا جڑے کسی حق کسی چودھری کسے نواب ہاں کسے رئیس کسی یہودی کسے انگریز بندے دے نہیں! ہر کو مستفا نے جی گل سوچ گے وہ صحیح ہونی دوسرے جیڑی سوچنگ دو دو میں بولنا پیا نا رب سونے فضل و کرم سجڑوں میں کسی کا ٹٹو نہیں دے. اللہ دے فضل نہ میں کسی دی دے گا نہ کسی دی دے گا چمچا کرنی پورے اندر لگا مختلف یہودی سال نبی پاک سرکار دی تہذیب اسلام دی جہی انہاں نے اپنے اختیار نال اپنائی ہے ہاں حضرت فاروق آزم کے دور میں پکا مکان بنتا ہے آپ فرماتے ہیں میں حضور ادا جی، کرے گا یار right. پکے مکان اتنا بنا لے لیکن ہک کے بنتا سی نو سمجھ دے ترقی آفتا سمجھ دے آپ پس مانا جی yeah. فرمائی ہے yeah. سب تو پہلے جیڑا بندہ جنیا جنا آخرت نا اپ آپ سمجھنے آپ وہ پچھاڑ ہے نکل گئے اس نکل کا رکھنا مدر لوگ فرما نے جن بندے نے پیسہ بھی تاریخ اب اچھے بارے میں لکھ برا ہو گئے کا لکھ برا ہوا ہوسلمان لکھ برا ہوگے اپنا ہاتھ نہیں دے سب حق مومن ہو بھی ہر گل سچا مدیعو پننا مدیعو پننا مدیعو مردی برا, ہوئے؟ تو برا ہو کافر کو برا نہیں ہو سکتا کیونکہ کفر سب دے نال سرکر برائی ہے ہی نہیں دعا کرو سڈنا ضرور ف لال امید جنگادیم سان حضور کا ملاد ملاد بنا کے منا منفی آخر جنگا دوران مرد فری چڑھ بنا چکا انہیں فری چڑھ لوگ لاڈیاں بنا سکتے ہیں لاؤنیاں بغیر نکاح کے حلال جسم جس جس جس لاک ना نکاح کے حلال موم نورکھا ہے اسلام اس نو اور اسلام اس ہے پہلا <پاستر> ایلان ouais. جانور جانور پچھا نہیں مردود انسان ہوتا <task> <والزنانن> <pineapple>. پھر جیت والا ایلان کیا جہاز کو پہلے مر بھی جا. جانور جانور جس بندے نے گلام تو لاڈی بنان اسلام کا حکم نہیں اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھا یہ خلاف ہے یہ حضور دے صحابہ اہل بیت تمام ولی تمام امام کا اتفاق ہے اور سنو ای مسلے بھی تھکولی کچھ دن تھکولی وڈیرے انگریز مسلمانوں دورتوں لانڈیاں بنائی کھڑے لاڈیا تو بھی بد تاری رات اخبار میرے کول کو بچ ہیں لانڈیا تو پت کر اجمان دس یہ جڑے بڑے بڑے تیرے افسر تمن خان اتوں دیا راہتے ملک کی کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں رنگ لگتی سب کو زیادہ عورتیں انگریزوں کے ملک میں سابت کرنا بنا لے بنا لےٹی کو پردے میں سکول چھوڑ کر آتا ہوں کیا مثال نہ دن کپڑے لائی فی بورڈ دفتر لگی پہلے دن برخیں پا کے گئی اگو بیٹھے نے کپڑے لہا جب تک اگلے پروگرام جی پہلے دن پا کے گئی لہائی کڑیے نہ سیانے آتے نے کربو ٹوکرا اتنے چادر پا کے گڑا آگے چاہیے اس کپڑے گیڑا مار لے کتاب ہے جن شی بے راہ روی اور قومو کدوال اتنی نیت آتاب لیا اتنے چیتی میں تم کتاب دکھانا کتاب خانہ کے گدھر کی میں بیٹھے نکلو جاتی کیونیں عزت مسلمان دی تعلق کتاب آ جاتی ہے میں ویسے موضوع آ چکے ہیں تفصیلی اسکولوں کالجوں میں سنا کا کاروبار کیسے ہو رہا ہے ہسپتالوں میں دفاتر میں اس پروفیسر چودھری اختر علی کالس نگارشات لاہور دی چھپی کتاب ہے ہوں چھت کے آئی اس ثابت کیتا ہے کہ جتے جتے عورت گئی ہے اوے زیادہ فاشی کے اڈے بن گئے اس بندے پورے شوہد حوالے جاتا معلوم ہوا عورت کی عزت بچانے کا سفر طریقہ ہے جو حسن حسین کیما نے اپنایا بیٹھ جافوزی گیرا ہوں میں تینوں گل سنا کے گل اللہ ہن سمجھی آخری پاک تو میں پاس آخری پاک گل کرنا میرے پاک نبی سرور فرما دے امر میرکھتاب نو امر میرا تجن میں تج گیا وہ تیرا محل ویک میرا ارادہ ہوا جنت جان کا تیرے محلے داخلو امر تیری خیرت یاد آ گئی ہے میں پچھا آیا امر پا کرو لگ پے ارد یا رسول اللہ کیا عمر جناب تیری غیرت کھاوے گا کی مطلب تا مقام تے تم پیو تو وقت سجنا توجہ فرمائی نبی پاک جو فرمایا میں تیری خیرت یاد آئی جنت تیرے محل میں نہیں گیا کی مطلب سی محبوبے خدا صلی اللہ تعالی نے کیوں میں گل کی حضرت عمر حوراں بیٹھیا سن عمر دے نام دیا حصے دیا ہوران سن میرے نبی حضرت عمر کی گیرت چیٹھی ہے گوارہ ہی نہیں کیتا عمر اندر نہیں میں کیوں داخل ہو جاواں ادھر ہورا ہوا ادھر حبیب کے آ جانے مڑ اتھا کہ سبک پڑے مردت نہیں ستمور پرو فیصلہ کتاب چ لکھ مدرسے مدردے آ کے مدر اچھا مدر قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ بنا کی جائے مدرسے جہاں بچے اللہ دے, دے گا اپنی کھل لوائے گا جی مدرسہ وہی ہے جس میں صرف ایمان کی تعلیم کفر دی ملاوٹ ہوگی ساری جو ہوگی سیاڑے آتے نے دیکھ پوری تو این زہرا دن وغیرہ میں سکھا دکھاؤں گی ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت بھی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب بھی جی ووٹا تو کلوتی نہوتیاں ہو گئی کامیاب تو ملا پیچھو تھپکی مار دینا ببھی نا کلوتی نہیں اسی تیرے کاجی کلو کلوتی نے جی پھر کلینڈر چ بنی کلینڈر بولہ پیچھو تھپکی پہ مار ہم افزا کرتے ہیں قوم کی سالا تو پہلے ہی گا گئی سی نا مینو رکھ لیا کلی دارا نالی کردہ کلا لمنے روٹا چھوٹے تو نہیں آ کشہ تو لاہور والا چھوٹا روٹ ملاد پڑھانا رسالت کی دشمنی پکڑ دلے نا. کا ملاد تو ہونا نہیں تو جا سد کے پڑھا پیا اور دشمن بنے ایسے برلا ہی قسم خدا دان لے جا ایسے فتنیا کا دور ہے تو برلا ایمان لے جا سک درسے سورت راہ سورت دا برحقی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوچت دا کئی دلیا موتی لے ترییا سب ہو شرد پتھر میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا یہ بھی حرام ہے, حرام ہے. جی سنو کیوں انگریزی کا ترجمہ مسلمانوں کرو گے یا انگریزوں جانا اتھے جانا اتھے قرآن بیجنا اتھے اور رسول کے قرآن بےزتی ہونا حرم ہوں سمجھ لگی نا اربی والے قرآن امریکہ کے فوجی چھٹتے ہیں انگلش والے قرآن یہ معاملہ حالت پہ لیکن میرے آقا دار نے فرمایا دشمن حدیث بخاری مسلم تو علاقہ دشمن کا سجا دکر اور سوال ہے عورت کی امامت کا مسئلہ کیسا مفتی محمد خان نے عورت کی امامت کتاب لکھی ہے بالکل مفتی صاحب پیچھے پڑھنے لگے جی گلامنی اگے امام پیچھے مینو اگلے دن ملتان دلے دلے مظفر گڑ گیا بند چیٹ لکھوں نے لو میرج کی شادی جائے لو میرج شاید میں آئے تیرے گھر میں کیوں جو لوگوں کی تھی نال جی جی تیری آرام یار افسوس کیونکہ جہے سبق بناو بھائی نچنا گانا لٹینے سارے پاکستان کی وراثت مروش یہ ہر شوبے شرکت دی حوصلہ افزائی ہوتا آخر لو میرج بھی جائے گی جائے کو لیکن سڈا اسلام کو غیرت نہیں بس پبل کا سترا اسلام کا میرا مستفا کریم تک فرمایا ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے ماں دل توڑ کے پوری برادری پہ مومن دا دل توڑ ہرا پوری برادری دا دل پہ ٹکتا ہوں تو منہ چکن جو کہ نہیں اور جتنے ہمیشہ لو میرج ہے پہلو پتکاری بعد چاہیے ہاں اسلام مدد نہیں بغیر اسلام ہمارا غیرت کا مذہب ہے جنا، جنا اپنی اپنی دلار دلار دلار پر سجنا جنہیں اپنی ڈولہ کھول کے باہر لگی گیا چلا ہاں گھر مثال دینا ہوں کوئی بندہ بندہ پہ خاندان سور کا گوشت دوسرا بتا مسل پوچھے دسولی حلال ہے کہ حرام ہے تو مسل پوچھنے کا الحمد الحمدللہ اللہ تعالی لکھ لکھ شکر پنا منگنے میں سبھی میرے گھر جا لگا جائے مہینہ بٹھو پالی آپڑی آنا تو دور کی گل پالی آواز تک نہیں آئے جی آپ دھی بہن کی ویرت کی نا تو پھر سارے دھی بہن اپنی دھی بہن سمجھنے جی میں اپنی کا درد رکھنے او دوسرے کا بھی درد رکھنے تا کر کے چشتی پورے ملک دے اندر تڑپ تڑپ کے مسلمانوں غیرت دے سبق سکھا سکھا کے پھر بھی ان کی عزت بچا پھر پہ جس کے اندر غیرت ہونی ہے انہیں دوسری کی بھی غیرت ضرور کھانی جانے شمے بز میں دھیلا کے سہانی گھڑی چمکا پے جان سہانی کڑی چمکا تے پاک اس لفروز سات پیلا مستفا جز میں رایت پیلا سیو چھو سب بو پھر تھام لو مل کے سب دامن مستفا پھر پڑو رب کی رہ دشمان تباہ کرنا فرما اللہ دنیا اللہ سونے آن جی تیرے ارادے سڈے عزاب محبوب دے سن کے سدق دشمن اور کتاب جہی کا میں ایلان کیا تمہیں کھائیے جن سبار بھی ابھی تھلے پلے کتاب کتاب خصوصی لوگوں نے پڑھیا جاگ